بسم الائیباد الم بعد بات چل تھی کہ جہاد نفس جو سب سے بڑا جہاد ہے جیسے کہ حدیث میں نے پیش کی, کی نبی رہٹا سامنے پوچھا لوگوں سے ہاں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے المجاہد وہادا نفس ہوا ہوا ہو سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس اور اپنے مزاج کو شریعت کا پابند بنا لے یہ سب سے بڑا جہاد ہے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 کہ <وَدِينِيهَا> جو دین و شریعت لے کر کے اسلام لے کر کے احکام لے کر کے اللہ تعالی نے محمد سے وسلم کو بھیجا ہے اس کو سیکھا جائے اور اس کے سیکھنے میں اس کے سیکھنے میں اس کے حاصل کرنے میں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 تو تین قسم کو رکاوٹ بات ہے تین طرف سے نمبر ایک انسان کا اپنا نفس عمارہ ہوتا ہے نفس عمارہ انسان کو نفس عمارہ کی صفت ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے وما اوبر نفسی انفس لما اور تم بسو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 علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں قرآن پاک میں دو تین مقام پر بڑی عجیب سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو علم کے, کے بعد عمل نہ کریں ان کی بڑی عجیب و عجیب سے مثالیں بیان کی ہیں جس میں ان کی بڑی ذلت رسوائی ہوتی ہے نمبر ایک صورت الجمعہ کی آیت رب العالمین فرما مفر الدین الطا رہا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 گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پیٹ پر سیمنٹ اور تابوک لگا ہوا ہے یا قرآن و حدیث تصویر الحدیث لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فراہم بے سمت ہوگی بدتری مثال ہے یہ ان لوگوں کی جو علم کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کرے نثر الحدی نہ مرکوراتا سم مرم حمیرا کمسر الحماء ماراتا دوسری مثال سور آراہ اللہ رب العالمی نے دی اللہ فرماتے ہیں سورہ آراہ کی آیت ایک شہ نبی ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سنا دیں جس کو میں نے علم دیا تھا ہمیں نے علم تو دیا علم حاصل کرنا تھا ہم نے تو پھر علم حاصل کیا میں نے عالم بنا بھی دیا لیکن فن سالہ خواہ لیکن وہ اپنے علم سے دور ہو گیا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 تو ایسی دعا قبول کرنے دعا سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جو ترجا ہاں قبول نہ کی جائے نمبر نفس لا تشبہ اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتے جو کبھی آسودا نہ ہو کتنا بھی دے دے لیکن اس کو آسودہ ہوتا ہے نہیں جتنا ملتا اتنا ہے اس کی حرس بڑھتی جاتی تو ایسا نفس انسان کو ہرا کر دیتا ہے اس کی حرس کبھی پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ مر جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحکمت سرحطرۃ المقابل اللہ اس کو غافل کر دیا غفلت میں رہا نا مال و دولت کے بڑھانے میں یہاں تک کہ موت آ گئی اسی طرح سے نمبر چار ومین علم اے اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم سے فائدہ نہ پہنچے نہ ہم اٹھائیں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 علم سے لوگ علم رکھتے ہیں علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن کبھی انسان خود عمل نہیں کرتا سورہ شب کی آیت یادین آمنو لمت قولو نہ مالا مالا تفل کا بک تندول مالا تفل ایمان والوں تم لوگوں کو کہتے ہو خود عمل کو نہیں کرتے اللہ <سؤال> لما لوگوں کو او بادے کہہ رہے ہو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 یہ جہاد کا دوسرا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کے سے توحفی غلطی فرمائی اکول قو ریہ و اس شخص اللہ کلبی محاط ہوئی